کرانا محترم عردن کو احمد خان سے دکان پر شامی توحید سنت کیسرز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نز دے مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انورش توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس محدل تو سلام اما بعد لال قابل سد احترام بزرگوں زی قدر نوجوان ساتھیو سات محرم الحرام چودہ سو سترہ راول پنڈی کی اس آپ کی مرکزی مسجد کے اندر قرآن و سنت کی تبلیغ کے سلسلہ میں حاضری ہوئی ہے خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے اللہ پاک میری حاضری آ سب احباب کا تشریف لے آنا قرآن و حدیث بیان کرنا بیان سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان ان کی شہادت کا عنوان لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس قدر کردار کشی کی جاتی ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا عنوان بظاہر بڑا دلچسپ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لیکن شہادت حسین کا نام لے کر باتیں کی جاتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جو کہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے شہادت حسین کا نام لے کر تنقید کی جاتی ہے حضرت فاروق اعظم پر جو حضرت حسین کی شہادت کے وقت دنیا میں موجود نہیں تھے شہادت حسین کا نام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے کہ جو شہادت حسین سے کئی عرصہ پہلے اس دنیا سے ریلت فرما چکے تھے شہادت حسین کا نام لے کر تنقید کی جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو شہادت حسین کے وقت دنیا کے اندر موجود نہیں تھے آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ نام لیا جاتا ہے شہادت حسین کا عنوان بنایا جاتا ہے کربلا کے اندر شہید ہونے والے ان بزرگوں کا اور تنقید کی جاتی ہے صحابر کرام پر کردار خوشی کی جاتی ہے صحابرے کرام پر اور خلاف باتیں کی جاتی ہیں صحابہ کرام پہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر حضرت حسین کی شہادت بیان کی جاتی چلو اچھی شہادت یا برے الفاظ سے صحیح نیت سے یا غلط نیت سے پیسے بٹورنے کی نیت سے یا اپنا وقار بنانے کی نیت سے جھوٹے واقعات بیان کر کے شہادت حسین بیان کی جاتی تو چلو یہ بھی ایک الگ عنوان ہوتا لیکن شہادت حسین کے واقعات وہ بھی غلط واقعات وہ بھی جھوٹھے واق وہ بھی غلط راویوں کی زبانی روایتیں ان کا سہارا لے کر امت کے اس طبقے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جن کو صحابہ کرام کے مقدس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے آپ سوچیں گے میں بھی سوچوں کہ حضرت حسین کا نام لے کر یا اہل بیت کا نام لے کر یا حضرت حسن کا نام لے کر یا حضرت علی کا نام لے کر یا نبی علیہ السلام کی اولاد کا نام لے کر صحابہ پر تنقید کیوں کی جاتی ہے اس لیے اگر صحابہ کا کردار مشکوک ہو گیا اگر صحابہ کا ایمان مشکوک ہو گیا اگر صحابہ کا عمل مشکوک ہو گیا اگر صحابہ کی زندگی مشکوک ہو گئی جب صحابہ نہ بچے اللہ کا قرآن نہیں بچتا صحابہ نہ بچے محمد جوان نہیں بچا صلی اللہ یاد رکھیے ہمیشہ عمارت تعمیر کی جاتی ہے بنیاد پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے بنیاد پر جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہو وہ عمارت کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں صحابہ کرام قرآن پہنچانے کے لیے ہمارے تک بنیاد ہیں رسول کریم کے فرامین ہمارے تک پہنچانے کے لیے صحابہ بنیاد ہیں اگر صحابہ کو اسلام سے خارج کر دو تو قرآن پاک نہیں بچتا صحابہ کو خارج کر دو محمد جوان کی رسالت نہیں بچتی گویا کہ قرآن کی صداقت کا مرکز تو بھی صحابہ محمد جوان کی رسالت کا مرکز تو بھی صحابہ کرام دیکھیے قرآن کے ثبوت کے لیے بھی اللہ نے صحابہ کو پیش کیا اور محمد جوان کے ثبوت کے لیے بھی اللہ نے صحابہ کو پیش کیا یہ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے آپ جاگ رہے ہیں نا اللہ کریم فرماتے الفلا رامی تو لوگو علی فلامی اللہ عالم بے مراد ہی بے زالیں ان کا معنی اللہ جانتا ہے ان کا مطلب اللہ کریم جانتا ہے اللہ کریم کے سوا کسی کو پتا آگے اللہ فرماتے کتاب یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے یہ وہ شان والی کتاب ہے جس کتاب کے تذکرے میں اللہ کریم نے تو رات میں پہلے کر دیے یہ وہ کتاب ہے اس کتاب کے تذکرے میں اللہ کریم نے انجیل اور زبور کے اندر کر دیے یہ وہ بلند مقام والی کتاب ہے اور جب اس کا مقام اتنا بلند ہے او میں اللہ کریم اگلی بات بھی تمہیں بتا دوں لا بفی قرآن پاک کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر شک موجود ہے ہو سکتا ہے مکمل قرآن ہمارے تک نہ پہنچاؤ قرآن ادھورا پہنچاؤ اللہ فرماتے نا نا قرآن میں شک نہ کرنا او میں اللہ کریم تمہیں واضح الفاظ میں بتا دوں اللہ فرمات نہن پوس قرآن کو نازل کرنے والا بھی میں اللہ اور اس قرآن پاک کا پہرے دار بھی میں اللہ کریم ہوں نازل کرنے والا بھی خدا ہے قرآن کے پارے دینے والا بھی خدا ہے راول پنڈی کے دوستو یاد رکھنا اگر کمرے کے اندر خزانہ موجود ہو اور دروازے کو تالا بھی لگا ہوا ہو سامنے پہارے دار بھی موجود ہو خزانے کی حفاظت کے لیے تو چوری کرنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں پہلی پہلی یہ صورت ہوتی ہے کہ چوک دار اور پہرے دار کو نیند آ جائے چور آئے دیکھے کہ پہرے دار نیند کر رہا ہے وہ چابی لگائے تالا کھل جائے خزانہ لے کے بھاگ جائیں یہ پہلی پہلی صورت ہوتی ہے چوری ہونے کی اگر پہرے دار جاگ رہا ہو تو چور کبھی خزانے میں سے چوری نہیں کر سکتے اور چوری کی دوسری سورت یہ ہوتی ہے کہ چور اور ڈاکو اتنے طاقتور کے پہرے دار کو زبردستی قابو کر لیا جائے اس کو رسیوں سے باندھ کے بعد تالے توڑ کے خزانے نکال کے بھاگ جائیں یہ دوسری صورت ہوتی ہے چوری کرنے کی اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے پہرے دار یا چوکی دار کے اندر آ جائے ان کو کہہ دے کچھ حصہ میرا اور کچھ حصہ تمہارا میں ایک طرف ہو جاتا ہوں جتنا چاہتے ہو خزانہ اٹھا لو تین صورتیں ہوتی ہیں چوری کرنے کی پہلی صورت ہے پہ پہرے دار سو جائے دوسری صورت ہے کہ قابو میں آ جائے تیس سری صورت ہے لالچ کے اندر آ جائے اللہ فرماتے یہ جو قرآن والا خزانہ ہے اس خزانے کا پارے دار میں اللہ کریم آپوں ہوں او میں اللہ کریم کے اندر تین چیزیں موجود نہیں ہیں پہلی پہلی چیز کے پارے دار سو جائے اللہ فرماتے نانا میں اللہ کریم کی شان کیا ہے اللہ لا الہ میں اللہ نیل سے بھی پاک ہوں میں اللہ کریم سے بھی پاک ہوں جب مجھے نیند نہیں آ تو سمجھنا میرے پارے میں بھی کمی نہیں آ سکتی جب قرآن پاک کے خزانے کے پارے میں کمی نہیں آ سکتی تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک میں سے چوری بھی کوئی نہیں کر سکتا پہلی بات سمجھ آ گئی نمبر دو چلیے زبردستی چور قابو کر لیں پہرے دار کو اللہ فرماتے ہیں نا نا پہرے دار قابو میں تب آ جاتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے اور ڈاکور چور اس کے مقابلے میں طاقتوار ہوتے ہیں اور میں اللہ پہرے دار کا حال سنو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن المل کلو لو ہل مارے کہا کیا کے میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا آج کس کی بادشاہ یہ نکل آؤ میدان کے اندر اللہ برمت لا یا تک نمون من اذن لہ مانو و کال سواب اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوئی تو کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوگی اولیاء بھی چپ ہے اطکیا بھی چپ ہے اصفیا بھی چپ ہے نا نا امام الانبیاء بھی سموجھ کھڑے ہیں اللہ پرماتے میں اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لو واہ دل کہا آج اکیلے سب شاہی ہے جب میں اللہ کریم زبردست ہوں میرے مقابلے میں بھی کوئی نہیں آ سکتا اور جب میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو قرآن پا کے پہرے کے اندر بھی فرق کوئی نہیں آ سکتا تمہیں ماننا پڑے گا کتاب لا لار یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش ہو اور تیسری بات پہرے دار میں آ کہے کچھ خزانہ تمہارا اور کچھ حصہ میرا اللہ فرماتے ہیں نانا میں لالچی بھی کوئی نہیں ہوں او میں اللہ کریم تمہیں سناؤں اللہ فرماتے ہیں تم انتم کو کرو الحمی دو تم جتنے بھی انسان ہو سارے میں اللہ کریم کے محتاج ہو میں اللہ کریم محتاجیوں سے پاکوں میں, پاک میں اللہ حاجتوں سے پاک ہوں میں اللہ کریم سے پاک ہوں میں اللہ کریم کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تمہیں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ کریم کو کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں تم محتاجو میں حاجت رواؤں جب میں اللہ کریم غنی ہوں تو مجھے لالچ بھی کوئی نہیں دے سکتا جب میں اللہ کریم کے لالچ بھی نہیں آ سکتا تمہیں ماننا پڑے گا کہ کل کتاب لا لائی بفی یہ وہ کتاب قرآن ہے جس میں شادر کرنے کی کوئی گنجائش ہو اللہ کا قرآن سمجھ آ رہا ہے کسے کہانیاں مجھے نہیں آتی میری مجبوری ہے نہ تو مجھے جھوٹے کس سے آتے ہیں نہ جھوٹھی ہی کہانیاں آتی ہیں نہ جھوٹھی روایتیں آتی ہیں جس طرح ان لوگوں کو شہیا ان کو مبارک ہو یہ اوہ, یہ ان کو مبارک ہو ہمارے لیے خدا کا قرآن کافی محمد جوان کا فرمان کافی صلی اللہ ہو اچھا جی معلوم ہو گیا قرآن میں شک نہیں کرنا آگے اللہ فرماتے قرآن کے شاگردوں کا حال سنو اگر تم قرآن پا کے شاگردوں کا حال دیکھو تو تمہیں پتہ چلے قرآن نے کیسا اثر کیا ان کے اندر اور اپنے کا فرماتے ہیں قرآن پاؤں کے اندر آؤ میں اللہ تمہیں لب کتاب کے کمال دکھاؤں دل متقی یہ قرآن کو متقی کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے حدن مبالغ کے لیے اللہ نے مستر ذکر کیا اگر کسی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہو اللہ فرما کتابوں سے ہدایت نہیں ملے گی خوابوں سے ہدایت نہیں ملے گی جھوٹھی روایتوں سے ہدایت نہیں ملے گی اگر ہدایت ملے گی تو اللہ کی کتاب سے قرآن کے سوا ہدایت کیوں میں اللہ کریم کے قرآن پاک کشان ہے وہ دلل جو منی جو ارادہ لے کے آئے کہ مجھے حق راستہ مل جائے تو قرآن رہنمائی کرے گا اللہ کے قرآن کے سوا ہدایت کرنے والی کتاب کوئی موجود نہیں اللہ تری کتاب نے کیسی اثر پیدا کیا رب کائنات فرماتے ہیں قرآن کے شاگردوں کا حال سنو جب یہودیوں نے یہ سوال کیا ہمیں اللہ کریم کے قرآن کا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب تواد کافی ہے اللہ فرماتے نانا تو رات کے شاگردوں کو بھی میدان میں لے آؤ میں اللہ کریم قرآن کے شاگردوں کو میدان میں لاتا ہوں دونوں کے شاگردوں کا مقابلہ کر لو ایک طرف تورات کے شاگرد موجود ہیں دوسری طرف قرآن کے شاگرد موجود ہیں اللہ پرماتے قرآن کے شاگردوں کا حال سنو اللہ قرآن کے شاگردوں کا حال کیا اللہ فرماتے اللہ یو مین بلوئی شکردوں کا حال دیکھو صحاف کرام کہ کا حال کیا ہے قرآن سیکھنے والے میں اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی مان گئے اللہ کو دیکھا مان گئے اور تورات رات کے شاگردوں کا حال دیکھو حضرت موس علیہ السلام کو کہنے لگے جب طور پہاڑ پہ حضرت موسا کلیم اللہ لے کے پہنچے اور اللہ کریم کی طرف سے آواز آئی کہ مان لو میرے موس علیہ السلام کو جو میں نے کتاب دی ہے کہنے لگے کوئی نہ کوئی نہ کالو ارے نلو ہمیں اللہ کریم کا دیدار کرنے کے لیے تیار نہیں کالو لنو میں کا جن ہم تیرے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے حضرت موسلام کا بھی انکار کرنے لگ گئے جب تک اللہ کریم سامنے ہمیں نہیں دکھائے گا ہم ویسے ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کرماتے تارا کے شگردوں کا حال اللہ کو کہتے دیکھیں گے تو مانیں گے لیکن قرآن کے شاگردوں کا حال دیکھو صدیق نے خدا کو نہیں دیکھا صدیق نے نہیں دیکھا جنت کو صدیق نے نہیں دیکھا جہنم کو صدیق نے نہیں دیکھا ملح کو فاروق اعظم نے اللہ کو نہیں دیکھا عثمان نے نہیں دیکھا علی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ پرماتم یوں میں نو نہ اللہ کو بغیر دیکھے مان گئے او یہودیوں تم کہتے ہو تو کے ہوتے ہوئے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تو رات کے شاگردوں کا حال دیکھو وہ بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار نہیں اور میرے محمد کریم کے ساتھی خدا کو بغیر دیکھے ماننے بیٹھے ہیں ہو جاتا ہے نبی پاک کی زبان پہ اتوار کیا ابو جہل دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا سدی تو مانتا ہے کہ نہیں صدیق اکبر کہتے ہیں بعد کیا ہے کہ تیرا ساتھی کہتا ہے میں راتوں رات عرشوں کی سیر کر کے آیا راتوں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا اللہ کریم نے مجھے جنت جہنم کے مناظر دکھا دیے تو مانتا ہے کہ کوئی نہ میں ابو جہل کا تو ذہن کوئی نہیں مانتا میں ابو جہل تو یہ کہتا ہوں بشر ہو کے ارشاں تھے جا کوئی نہیں سکتا پنجابی سمجھ رہے ہو نا کچھ کچھ بشر ہو کے ارشان جا کوئی نہیں سکتا اتنا چپ دی جا رہے الا کوئی نہیں سکتا میں ابو جہل کا تو ذہن نہیں مانتا کہ وضو کا پانی زمین کے اوپر بھی چل رہا ہو دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو اور رامنا کلال سیر کر کے واپس آ جائے میں ابو جہل کا تو ذہن کوئی نہیں مانتا حضرت ابو بکر سیدھی جاب دیتے ابو جہل یہ جو تو بات کر رہا کہ رات کے مختصر سے حصے کے اندر آمنا کے لال اتنی سیر کر کے واپس آ گئے یہ بات واقعی آمنا کے لال نے کی ہے بالکل کہ حضرت صدیق کہتے ہیں آہ ابو جال اگر آمنا کا لال یہ کہتا ہے کہ رات کے میں مختصر سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تیرا اکل مانے یا نہ مانے میں صدیق کا ایمان مان میں تو مانوں گا کہ بشر ہوا کہ ارشان جاوے محمد کہیں کہ جا نہیں اللہ محمد تم مانتا ہے یا نہیں مانتا میں تو امنا کے لال کی زبان پہ یقین کرتا ہوں اللہ فرماتے یوں یو مینو نلوئی نہیں لیکن میرے نبی کی زبان پہ ادبار کر کے مان گئے اور تو رات کے شاگردوں کا بھی حال تم نے سن لیا آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یو کی نسل قرآن کے شاگردوں کا حال دیکھو کہ نماز قائم کرتی ہیں اللہ کیسے کرتے ہیں اللہ کے قرآن میں سے آواز آئی کا تما روک دن کو بھی اللہ کریم کی عبادت رات کو بھی اللہ کریم کے سنجے دن کو بھی خدا کو راضی کر رہے ہیں رات کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے پاپ پاس آتے ہیں ابو بک کر سدیق او کے آدم رضی اللہ تعالیٰ اور بات آپس کے اندر کیا چھڑ گئی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بھائی جان جب جو تو تحج کی نماز پڑتا ہے تو کرا زور زور سے کیا کرتا ہے آخر دوسرے بھی موجود ہوتے ہیں زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے تلاوت کر رہے تھے بھائی فاروق ذرا قرآن کی تلاوت آہستہ کیا کرتا کی اندر حضرت فاروق کے آدم کہتے ہیں نا, نا میں تو زور سے تلاوت کروں گا اچھا تم زور سے تلا کیوں کرتے ہو ہاں پہلے یہ بتاؤ تم حصہ کیوں کرتے ہو حضرت اکبر جواب دیتے ہیں میں تو نماز میں ایسا تلاوت کرتا ہوں کیوں کہ ایسا نہ ہو زور سے تلاوت کروں شیطان بڑا پلید ہے وہ میرے دل کے اندر سا نہ ڈال دے کہ یار بڑی خوبصورت تلاوت کر رہے ہو تمہاری قرآد کتنی اچھی ہے تمہاری آواز کتنی حسین ہے شیطان کے مسے سے بچنے کے لیے میں سدید تو ایسا تلاوت کرتا ہوں سرو کہتے میں تو زور سے تلاوتے کروں گا میں تو اس لیے زور سے تلاوتے کرتا ہوں کہ میرے قرآن کی آواز سن کر شیطان کو نزدیک کی جرک بھی پیدا کوئی نہ ہو اب نیت صدیقی کی بھی ٹھیک نیت فاروق کی بھی ٹھیک فیصلہ کوئی نہیں ہوا آ گئے دونوں رسول کریم کی خدمت کے اندر ہم نہ کے لال میں تو ایسا تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان دل میں وہ سن ڈال دے رسول کریم کی خدمت میں فاڑو کرگ کرتے ہیں میں زور سے تلاوتیں کرتا ہوں تاکہ آواز سن کے شیطان قریب بھی میرے نہ آ سکے ندی پا پر مت لا تجہرات کا بلا تو خافی ہا بابو تاری بئی نہ کا سبھی صدیق نیت تیری بھی ٹھیک ہے فاروق نیت تیری بھی ٹھیک ہے پر تمہاری نیت سے کام نہیں بنتا میں محمد کریم کی سنت سے کام بنتا ہے صدیق تو تھوڑا ذرا زور سے پڑا کر فاروق تو تھوڑا آہستہ پڑا کر ہم کر دیا ان کی نیتوں کا بھی پتہ چل گیا ان کی نمازوں کا بھی پتہ چل گیا وہ بھی رات کو خدا کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنے والا یہ بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں قرآن کی تلاوتیں کرنے والا اللہ فرماتے ماتے یو کی قرآن کے شاگرد اور تو رات کے شاگردوں کا حال دیکھو اللہ نے نعمتیں بھی بے شمار کی اللہ کریم فرماتے قرآن پاک کے اندر حضرت تحسا علیہ السلام جب لے کر اپنے ساتھیوں کو جا رہے تھے پھر سے بھاگ کر پہنچ گئے بہرائے کلزم کے کنارے کے اوپر حضرت موسا علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کالا صحاب موسا انمدر کو آج تو ہم پکڑے گئے سمجھ آ, رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آج تو ہم پکڑے گئے حضرت موسا علیہ السلام ہم فرماتے وہ کیسے واہ! شیخ القرآن کے الفاظ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ لے کے الفاظ میں حضرت موسا کے ساتھی کہنے لگے آج پکڑے گئے آگے دریا کی موجیں پیچھے فرون کی فوجیں آج پکڑے گئے حضرت السلام کہتے ہیں نانا کالا کل ربی سیابی نو اور تم موجو کو دیکھ رہے ہو تم فوجوں کو دیکھ رہے ہو اور میں علیہ السلام موجود بنانے والے کو دیکھ رہا ہوں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ فرماتے مار نہ لاٹھی میرے پیغمبر مارا راستے بن گئے دریا کے اندر بارہ بارہ قبیلے تھے بارہ راستے بن گئے وہ شیشے کی طرح لہریں بن گئی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے کنارے پہ, پہ پہنچ گئے پیچھے فیرون بھی آنے لگا حضرت موس علیہ السلام کا ارادہ ہوا میں اصاہ مار دوں اپنا دریا کے اوپر اللہ فرماتے وکروں کے بارا رہا میرے پیغمبر کریاب کو ذرا خشک رہنے دے اللہ خوش کیسے رہنے لوں پیچھے جو فیرون ہو رہا ہے اللہ فرماتے یہ میرا کام ہے آنے تو دے میرے پیغمبر جب فرون دریا کے اندر پہنچ گیا اس کی فوج بھی اس کے ساتھ پہنچ گئی درمیان میں جب پہنچے اللہ فرماتے اب لاٹھی مار میرے پیغمبر جب لاٹھی ماری تو دریا رواں ہو گیا لہریں ٹاٹے مارنے لگ گئی موجیں اٹھنے لگ گئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دل گرا کو جب سے ان کو ہوتے آئے پانی کے اندر اور ڈوبنے لگا اب کہتا ہے آ من تو اب کہتا ہے ہاں پنجابی ہوں منداں ہن منداں تفصیل کے لیے وقت چاہیے وقت نہیں صرف ایک لفظ آ من تو ہن منداں اب میں مانتا ہوں حضرت موس علیہ السلام نے پانی مانگا اللہ کو ہم بڑی پیاسی ہے مجھے پانی چاہیے اللہ نے فرمایا لاٹھی مار میرے پیغمبر پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو گئے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے نے اپنا پانی تقسیم کر لیا اللہ پر دشمن کو غرق کیا یہ بھی میری نعمت ہے مر نازل کیا یہ بھی میری نعمت ہے سلوار نازل کیا یہ بھی میری نعمت ہے پتھر میں سے پارو چشمے نکلے یہ بھی میری نعمت ہے لیکن حکم ان کو یہ دیا گیا وادو کھول بابا سجاد خیال کرنا اتنی نعمتیں باب سجدا دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اللہ نے ایک سجدے کا ڈر دیا نعمتیں بھی بے شمار مل چکی تھی لیکن حدیث شریف میں آیا ہے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے بلکہ سرین کے بل داخل ہوئے ایک سجدہ بھی ایک سجدہ بھی وہ جو کرنا ایک سجدہ بھی اتنی نعمتیں مل جانے کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنے سے انکار کر دیا سرینوں کے بل گھستے ہوئے اندر داخل ہوئے اللہ کرما نے یہ تو رات کے شاگردوں کا حال ہے نعمتیں کھانے کے باوجود نعمتیں مل جانے کے باوجود ایک سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا اور قرآن کے شاگردوں کا حال کیا ہے یو کیمسلا یو کی منسلاتا جسم پر زخم بھی کیوں نہ ہو مارا بھی کیوں نہ جائے پیٹا بھی کیوں نہ جائے لیکن نماز چلائے گیا کہاں بات یاد آئی ان کا حال دیکھو نعمتیں کھانے کے باوجود ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں حضرت فاروق اعظم سنی آپ سن تو نہیں ہو گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ابو لول پہ نے ایک خنجر مارا دوسری مرتبہ مارا تیسری مرتبہ مارا پیڑ چاک ہو گیا فاروق اعظم کا اور جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے آپ تڑپ رہے ہیں مسلح کے پاس عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہاتھ پکڑ کر مسلے پہ کھڑا کر دیا صبح کی نماز تھی فاروق اعظم تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں عبد الرحمان نماز پوری کرا میں رو کی جان کی خیر ہے میں چلا جاؤں کوئی پرواہ نہیں نماز ظاہر نہیں ہونی چاہیے آہ! اللہ پرمات میں یہ قرآن کے شگردوں کا حال ہے آگے تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا نمب رزت نام ان قرآن کے شاگروں کا حال کیا ہے لا لار کتاب نے جن پہ اثر کیا ان صحابہ کرام کا حال کیا ہے کہ جو میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا جب ضرورت پڑ جائے تو دینے کے اندر کبھی پسوں پیش نہیں کی رسول کریم پوچھتے ہیں ایم پوچھتے بتا کتنا مال لایا ہے ایسا صدیقہ کی بات پہلے سنا دوں اما ایسا فرماتی ہیں میں نے ابا جان کو دیکھا دیوار پہ ہاتھ مار رہے تھے میں نے پوچھا ابا جی دیوار پہ کیوں ہاتھ مار رہے ہو صدیق میری پیاری بیٹی کافی عرصہ ہوا میں نے ایک سوئی اس کے اندر گاڑی تھی آج ضرورت پڑ گئی اللہ کریم کے دین کو کریم فرماتے ہیں مال لے آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے میں سارا مال لے کے جا رہا ہوں میں صدیق کا دل نہیں چاہتا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں چلا جائے اور ایک سوئی بھی میرے گھر کے اندر پیراک پیراک پیراک پیراک بطار سکس کتنا مال لایا ہے فاروق سے تو پہلے پوچھ چکے تھے امنا کے لال فاروق کہتے ہیں گھر کا ادھا مال لایا ہوں اور دل میں سوچ رہے تھے آج صدیق سے بڑھ جاؤں گا جب صدیق کے اکبر پہنچتے ہیں رسول کریم پوچھے تو بتا کیا لایا ہے صدیق کا جواب سننا راول پنڈی والو میں اپنے انداز میں بیان کروں صدیق کہتے ہیں آقا یہ نہ پوچھو کہ کیا لایا ہوں یہ پوچھو تو کیا چھوڑ کے آیا ہوں سمجھے, نہیں سمجھے یہ نہ پوچھو کیا لایا ہوں یہ پوچھو کیا چھوڑ کے آیا ہوں ہاں کیا چھوڑ کے آئے ہو کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بل بل کو پھول بسو صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسو بات چل پڑی تو ذکر کرتا جاؤں صاحب اکرام کے خرچ کرنے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں رسول کریم گھر کے اندر تشریف لائے اور پوچھتے عائشہ او میری ہوں گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے کہ کوئی نہ میں نے رو کے جواب دیا نہیں کا چار دن کا فاقہ ہے ایک لکما بھی ہمارے منہ کے اندر نہیں گیا رسول کریم پریشان ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے حضرت ایشا صدیقہ کہتی ہیں میں نے پردہ ذرا اٹھا کے دیکھا رسول کریم کیا کر رہے ہیں کبھی ایک کونے میں سجدہ کبھی دوسرے کونے میں سجدہ کبھی تیسرے کونے میں سجدہ اللہ کریم کے دربار میں رو رہے ہیں اور کہتے میرا پرور دگارا چار دن کا فاقہ ہے مجھے بھی فاقہ ہے میرے گھر والوں کو بھی فاقہ ہے اللہ مہربانی فرما میں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اللہ میں تجھ سے اللہ میں تیر دربار میں شکوا کر رہا ہوں اللہ دشمن پھلتے رہے اللہ دشمن ایش کرتے رہے اللہ دشمن خوشیاں مناتے رہے چار دن کا فاقہ ہے رسولے کری مسجد میں رو رہے ہیں پر مانگتے کس سے ہیں تو ہی زور سے نہیں بولے مانگتے کس سے ہیں کس میرا کسور کیا ہے شہر کا کیا قصور ہے وہ لمایت کا کیا قصور ہے توحید کا کیا قصور ہے ہمارا بھی جئی نارا جب بھی ضرورت پڑ جائے جب ہمارے نبی نے خدا سے مانگا جب ہمیں ضرورات تو دینے والا کون ہے داتا کون ہے داتا کون ہے لاہور والا علی ہجویری کوئی نہیں گولڈے والا داتا کوئی نہیں امام بری داتا کوئی نہیں داتا کون ہے داتا یا انسان لا کابی کل کری ماں انسان کہاں ٹھوکے کھانے کے لیے جا رہا ہے کہاں دھکے کھانے کے لیے جا رہا ہے کہاں جھولیاں پھیلانے کے لیے جا رہا ہے اے تو صحیح نا ان کو شکو ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے سے دست دعا ملتا نہیں <تصفح> رسول کریم پہ آئی پر کس سے مانگا باپ <تصفح> کر رہا تھا میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا اللہ رو رہے ہیں باب کون آیا ہے دروازے کے اوپر حضرت عثمان کہتے ہیں عثمان میں عثمان آیا ہوا ہوں رسول کریم سے ملاقات کرنی تھی حضرت ایشا صدی فرماتی ہیں بیٹے عثمان رسول کریم تو مسجد کے اندر چلے گئے عثمان بڑا حیران ہو کے پوچھتے ہیں اما جان مسجد میں جانے کا یہ وقت کوئی نہیں یہ کیسے چلے گئے مسجد کے اندر میں نے چار دن کا فاقہ بتا دیا چار دن کا فاقہ ہے اللہ کریم کے دربار میں سے سواگ کر رہے ہیں رب کائنات کے دربار میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں حضرت عثمان روتے واپس چلے گئے حضرت ایسا صدیقہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری چمڑا بھی ہاتھ میں لیا ہے پکڑی ہوئی ہیں اور پھر آ کے دروازے پہ دستک دی میں نے پوچھا کہ انہیں کہتے عثمان میں یہ سامان لایا ہوں بکری بھی پیش کی کھجورے بھی پیش کی آٹا بھی پیش کیا اور مجھے اللہ کی کا واسطہ دیا اللہ کی ذات کی قسم تمہیں میں دے کے کہتا ہوں جب بھی ضرورت ہو اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پہلے پہلے میں عثمان کو خبر کر دینا اگر آقا میرے پوکھے سو جائیں میں عثمان کھا کے سو جاؤں پھر عثمان کی دولت کا کیا فائدہ رسولے کریم آ دیکھتے ہیں کہ گوج رہا ہے آٹا گوندا جا رہا ہے حضرت عائشہ کے ہاتھوں نبی ایسا فرماتے ہیں عائشہ یہ سامان کہاں سے آیا میں نے عثمان کے آنے کا قصہ بیان کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول فوراً مسجد میں واپس چلے گئے پھر میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ مسجد میں اب کیا کرنے چلے گئے پہلے تو اللہ سے مانگنے گئے تھے اللہ مہربانی فرما چار دن کا فاقہ ہے اب پتا نہیں کیا بات ہو گئی پھر میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا جب توجہ کی تو نبی پاک کی زبان پہ الفاظ سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے آپ کے آنسو جاری ہیں رو رو کے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ انی رضی تو العثمان فرضان ہو اللہ عما انضی تو العثمان فرض آ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تین مرتبہ نبی پاگ نے فرمایا آگے کہتے ہیں فرض آو اللہ میں عرشوں پہ راضی ہوں تو عرشوں پہ راضی ہو جا اور اللہ عثمان سے کیسے راضی نہ ہو جو کرنا ہے جملہ کہنے لگا ہوں اللہ عثمان سے کیسے راضی نہ ہو جن صحابہ نے عثمان کے لیے بیعت لی تھی جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو عثمان پر کیسے راضی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کریم نے اس دراص کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا جس دراص کے نیچے رسول کریم نے حضرت عثمان کے لیے بیعت لی تھی چمک تک قرآن پر جاتا رہے گا اس درخت کا تذکرہ بھی صاف ساتھ, ساتھ ہوتا رہے گا اللہ فرماتے پرماتے اللہ ہو امین مومینا یونا کا تحت شاہجارا مجھے اللہ ہونے کی قسم مجھے جبار ہونے کی قسم مجھے ستار ہونے کی قسم مجھے غفار ہونے کی قسم میں اللہ راضی ہو گیا اللہ کریم کن سے انلینا نہیں فرمایا علماء جانتے ہیں ان مومینا ایمان کا ثبوت پہلے لطب اب تھک تو نہیں گئی ابھی بیو نے خیال کرنا لتاب راضی اللہ انل اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا گویا کہ اللہ نے یہ نقطہ بیان کر دیا بیعت کرنے والے میرے نبی کے سارے مومن تھے اور جو مومن مانے وہ لاریب کتاب میں شک کر رہا ہے کہ نہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ لا رہ ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش کتن کوئی نہیں شک تب کیا جاتا جب پہرے دار کو نیند آ جاتی شک تب کیا جاتا پہرے دار پہ کسی کا زور چل جاتا شک تب کیا جاتا جب پہرے دار لالچ میں آ جاتا جب قرآن کا پہرے دار سوتا بھی کوئی نہیں قرآن کا پہرے دار زور میں آتا کوئی نہیں قرآن کا پہرے دار لالچ میں آتا کوئی نہیں ماننا پڑے گا قرآن لا رہیب ہے جب قرآن لا رائب ہے تو صحابہ کا ایمان بھی لا رائب ہے جنہوں نے بیت کی اللہ ان سے راضی اچھا آ گئے راضی ہاں جی بالکل میں راضی تقابل پیش کر رہا تھا اللہ تریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں قرآن کے شاگردوں کا حال کیا ہے اللہ فرماتے مما۔ رضا کرنا یوں جو بھی میں اللہ کریم نے نعمت دی ہے خرچ بھی میرے نام پہ کرتے ہیں خرچ بھی خرچ بھی, خرچ بھی خاموش ہو گیا اب خرچ بھی یوں تو نہیں نا نظر اللہ نیاز حسین نظر اللہ ہاں آپ کے علاقے میں یہ بیماری ہے اچھا مبارک ہو میں نے تو کہا تھا شاید نہیں ہوگی پر روایل پنڈی بھی بچا نظر اللہ نیاز حسین اچھا یہ کیا یہ کیا بات شا رکو رکو رکو جی کوچ روک دو جی بس روک دو تقسیم ہو رہی ہے پانی پی کے جانا سبھیلیں لگی ہیں تقسیم محرم کو اور سنی سن ہے ہاں جی ایک گلاس کافی ہے نہیں دوسرا ہونا چاہیے ایک اور نہیں, نہیں جس طرح اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے صاف الفاظ میں سن لو خدا کے سوا کسی کے نام کی نظر بھی حرام ہے خدا کے نام کے سوا کسی کے نام کی نیاز بھی حرام ہے خدا کے نام کے سوا کسی کے نام کی منت بھی حرام ہے خدا کے نام کے سوا کسی کے نام کی منوتی بھی حرام ہے ہاں ہاں کہنے دو مجھے کہنے دو غیر اللہ کی نظر نیاز خنزیر اتنا حرام نہیں جتنی غیر اللہ کی نیاز حرام ہے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں ناراض نہ ہونا ناراض نہ ہونا قرآن کا سوال ہے انسان اپنی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے جی پکی بات ہے بہن محجم سے محجم محجم محجم جی پھے سے خالہ سے بیٹی سے پر یہ مسئلہ قرآن میں ایک جگہ ہے یہ مسئلہ قرآن میں یہ مسئلہ قرآن میں ایک جگہ ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ قرآن میں چار جگہ موجود ہے جو ایک جگہ مسئلہ ہے اس کو تو تمام ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور جو مسئلہ چار مقاموں پہ اللہ نے بیان کیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو او ایک آیا سناؤں الله فرماتا انما حرم عليكم الميتة ودم إلا ما الخنزير وما أهله لغير الله به او لوگو مان لو مان لو پہلی پہلی حرام چیز کیا ہے اللہ فرماتے نے شاق نہ کرنا انہم اللہ نے جہاں تحقیق کے لیے ذکر فرمایا علماء جانتے ہیں حسر مراد نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے نہ کرنا جو جانور خود بخود مر جائے گائے خود بخود مر گئیس خود بخود مر گئی زبا شریح طریقے سے نہیں کیا گیا یہ بھی مردار حرام ہے ایک لیکن اس سے بڑھ کر دوسرا حرام ہے کہ جانور کو جمع کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے ڈبل حرام ہے تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا اللہ جو خنزیر کا گوشت ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کے حرام ہے مردار اتنا حرام نہیں خون اتنا حرام نہیں جتنا خنزیر کا گوشت حرام ہے چوتھے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں نی و اللہ کے نام کے سوا کسی کی نیاز ہو اللہ کے نام کے سوا کسی کے کی نام کے چاول اللہ کے نام کے سوا کسی کے کی نام کے کنڈے ہوں اللہ کے نام کے سوا کسی کے کی نام کی سہنک ہو یہ بی, بی فاطمہ کے نام کی سہنا ہے حضرت جعفر کر کے نام کے کنڈے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز ہے اللہ پر بات خنزیر اتنا حرام نہیں جتنی حسین کے نام کی نیاز حرام ہے مسئلہ میرا کہ قرآن کا راول پنڈی والوں تصدیق کر کے جانا خدا کے گھر میں مسئلہ میرا ہے کہ قرآن کا مسئلہ میرا ہے کہ قرآن کا مسئلہ میرا ہے یا لا ریب کتاب قرآن کا لا ریب کتاب قرآن کا مسئلہ کر رہا ہوں پر پانچواں مسئلہ سننا آپ کہیں گے مولانا یہ موقع نہیں ہے مسئلہ بیان کرنے کا لوگ کہتے ہیں مسئلہ ایسا بیان کرو کہ ناراض کوئی نہ ہو ناراض مولانا تقریر ایسی کرنا پتہ کسی کو نہ چلے میٹھی میٹھی تقریر کوئی ناراض ہاج نہ ہو حاکم ناراض ہو بادشاہ ناراض ہو مسجد کا مولوی ناراض ہو محلے کا نمبردار ناراض ہو وقت کا بادشاہ حکمران ناراض ہو ساری دنیا ناراض ہو کوئی پروار نہیں مالک ناراض نہیں ہونا چاہیے <تصفح> علماء کو جو کرنا علما کے لیے بات کہتا ہوں آپ بھی توجہ کریں اللہ نے چار چیزیں بیان کی پہلے نمبر پہ فرمایا مردار حرام ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا خون حرام ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا خنزیر کا گوہت حرام ہے چوتھے نمبر پہ فرمایا غیر اللہ کی نظر نیاد حرام ہے پانچوں نمبر پہلنا فرماتے ہیں یہ چار چیزیں بھی حرام ہیں پر ان الدین یق تم اون اللہ مینالو کی یہ چار چیزیں بھی حرام ہیں لیکن ان سے بڑھ کر پانچویں چیز قرآن کا مسئلہ چھپانا بھی حرام ہے قرآن کا مسئلہ چھپانا بھی ہاں جس طرح یہ چار چیزیں حرام ہیں قرآن کا مسئلہ چھپانا بھی حرام ہے اللہ فرماتے ہیں جو مولوی جو پیرو جو لیڈر جو رہنما عوام کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ چھپاتے ہیں ہماری لیڈری میں فرق نہ آ جائے ہمارے ووٹ ضائع نہ ہو جائے ہمارے نوٹ ضائع نہ ہو جائے ہماری عزت برقرار رہ جائے اللہ فرماتے ہیں ایک ما یا کو ووٹ اکٹھے کر لے نوٹ کٹھے کر لے دنیا اور دولت کٹھی کر لے لیکن قرآن کا مسئلہ چھپا کر جو بھی پیٹ میں کھائے گا اللہ فرماتے جہنم کے انگارے پیٹ میں جمع کر رہا ہے ہاں صحابہ خرچ کرتے ہیں پر کس کے نام پر اندازہ لگاؤ یہ تو حال تھا قرآن کے شاگردوں کا تو رات کے شاگردوں کی بھی بات سننا رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاؤں کے اندر جب تو آپ کے شاگردوں کو کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ تو سب کچھ لٹائے بیٹھے نے قرآن کے شاگرد صاحب سارا مال لے کے آیا فروق تھا مال لے کے آیا عثمان نے تین سو اونچ دے دیے یہ تو ان کا حال تھا کو کے شاگردوں کا حال کیا ہے اللہ اللہ فرماتے اللہ کا دسمی اللہ کو لو فکر نہن اگلیا جب ان کو کہا گیا اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہنے لگے اچھا اللہ بھوکھا ہو گیا اب ہم سے چندے مانگتا ہے کیا کہنے لگے اللہ بھوکا ہو گیا ماد ان ساتھوں منگ دیں نانو اگلیا ہم بڑے مول دار ہیں اللہ ہم سے چندے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو رات کے شاگردوں کا حال دیکھو قرآن کے شاگردوں کا حال دیکھو یہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں ایک پیسہ بھی وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں تو ماننا پڑے گا انجیل بھی موجود ہو ماننا پڑے گا تو رات بھی موجود ہو ماننا پڑے گا زبور بھی موجود ہو جب تک لا کتاب موجود نہ ہو ہدایت نصیب ہو سکتی نمبر دو وقت مختصر ہے نمبر دو سنتے جاؤ میں نے کہا قرآن کی صداقت کے گواہ صحابہ رسول کریم کی رسالت کے گواہ بھی صحابہ بعد سننا اللہ کے قرآن کی آیتیں سناؤں اللہ محمد دے اللہ الرسول مارو اشداؤ تراہم رکا سوجر فضل <سؤال> منل او اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ نبی کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتے ایک دلیل تو میرے نبی کے سچے ہونے کی صحاب ہیں کیوں استاد کا پتہ چلتا ہے شاگردوں سے شرد قابلوں تو استاد کی قابلیت کا اعتراف کیا جاتا ہے یہ جی استاد بڑا قابل ہے جس کے شگردوں کا حال یہ ہے اللہ نبی کے شاگردوں کا حال کیا ہے اللہ فرماتے دلیل سنو میرے نبی کی رسالت کی النبی نما ہو تو میرے نبی کے ساتھ ہو گئے سب کچھ قربان کر دیا پر میرے نبی کا ساتھ چھوڑا مل کر نماز پڑھ لیں گے جی. کیسے آئے صدی کے اکبر کعبوں کے اندر پہنچتے ہیں جب بیت اللہ میں دیکھتے کیوں ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں یا لا الا تصدیق لو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے ابو بکر صدیق نے دیکھا لوگوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے سیے آگے آگے اور تڑپ کے کہتے ہیں لوگوں تلو نہ رجولہ این ربی اللہ نوجوان کو قتل کرنا چاہتے ہو آمنا کے لال کو شہید کرنا چاہتے ہو تمہارا زمین کا جھگڑا نہیں جائیداد کا جھگڑا نہیں اور کسی بات کے اندر اختلاف نہیں لارا یہی لگایا آمنا کے لال نے کہ ربی اللہ میرا داتا کون ہے داتا کون ہے راول پنڈی والا داتا کون ہے لاہور والا علی ہجیری داتا داتا کون ہے تو برا کے لال کو چھوڑ دیا صدیق کو مارنا شروع کر دیا اتنا صدیق کو مارا اٹھنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہی کون والے آگے آ گئے برادری زم کو سامنے رکھ کر صدیق کو اٹھایا زخمی حالت میں گھر میں لے گئے تین دن کے بعد صدیق کو ہوش آیا ساری برادری ساتھ موجود ہے آنکھ کھولتے ہی پوچھتے ہیں مجھا جانو پہلے یہ تو بتا میرے محبوب محمد کا کیا حال ہے کہتے ہیں وزینا ماں سبحان اللہ برادری بھاگ گئی وہاں زخموں سے چور پڑا ہے پھر بھی حال اس کا پوچھتا ہے ساری برادری پیچھے اٹ گئی पता नहीं مجھے کوئی پتا نہیں کہتے حضرت فرو کی ہمشیرہ سے پوچھ کے آؤ गया مختصر پوچھا گیا دلایا گیا صدی کہ جب تک میں آنکھوں سے دیدار نہیں کروں گا کا کا اس وقت تک مجھے صدیق کو تسلی نہیں ہوگی سہارا دے کر حضرت صدیق کو لایا گیا رسول کریم کی خدمت کے اندر آپ आपके भी آنسو बह पड़े اور کہتے ہیں صدیق بعد کیا تھی مجھے بلا لیتے صدیق کہتے سہتے نہ اللہ کے باغ رسول ہمیشہ غلام چل کے آتے ہیں آ نہیں جایا کرتے اور دیکھا مارا پوچھا تب تسلی ہوئی اللہ فرماتے پرماتے مارو جو میرے نبی کے ساتھ مل گئے اپنی جانوں کو دنیا کیسر حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رہیے توحید وسنت کے ساتھ مرکز دکان نمبر چھ شاپنگ مارکیٹ نیوز گراؤنڈ جانگیرا روڈ سوابی پروپریٹڈ انوشور توحیدی اون پی پی دو ایک سات نو زیرو اس کے علاوہ تمام علماء حق کے بیانات درس قرآن تلاوت پاک ناخونی